اعوذ من و بأن لهم من فضلاً اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے, دے دیجیے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا بہت بڑا فضل ہے ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی ایذا رسانی نظر انداز کر دیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ کار کارساز <تصفح> کافی ہے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 اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کو شمار کرو لہذا تم انہیں کوئی فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو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 اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ مطلب وقف کر دے اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے ہم یقینا جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا ہے آپ کے لیے ازواج کی یہ حلت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جا چکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں یعنی نہ تو نابالغ اور نہ ایسی بوڑھی ہو جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے دیکھیے سور بکرا آیت نمبر دو سو یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے یعنی ایسے غیر مدخولہ متعلقہ بغیر عدت گزارے فوری طور پر کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے البتہ اگر ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھر اسے چار مہینے دس دن ہی عدت گزارنی پڑے گی بھولے فتح القدیر اور تفسیر بن کثیر چھونا یا ہاتھ لگانا یہ کنایا ہے جمع مطلب ہم بستری سے نکاح کا لفظ خاص جمع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں عقد کے معنی میں ہے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے اس لیے جو فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فناہ عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح ہوتا یا نکاح ہوتے ہی طلاق وا کے ہو جائے گا اسی طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گا یہ بات صحیح نہیں ہے حدیث میں بھی وضاحت ہے لا طلاق قبل نکاح بحوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار اڑتالیس لالا کا لہوفی ملا یملیکو بہوال سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نوے اور جامعہ ترمنی حدیث نمبر گیارہ سو اکاسی و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سینتالیس اور مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر ایک انانوے اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق ایک فیر ابس ہے جس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے پھر یہ متع مطلب فائدہ دینے کا حکم اس متعلقہ غیر متحولہ کے بارے میں ہے جس کا مہر مقرر نہ ہو یعنی ایسی عورت کو حسبِ توفیق لباس وغیرہ کچھ دی دے دیا جائے اور اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو اسے مقررہ مہر کا نصف دینا لازم ہے مزید دیکھیے سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اکتالیس کا حاشیہ پھر یعنی انہیں عزت و احترام سے بغیر کوئی ایزا پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے پھر یعنی احکام شریعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے مثلا صد کا آپ پر حرام تھا اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے مثلا جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہے چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور جویریہ رضی اللہ عنہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا ان کے علاوہ وصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح بغیر مہر کے ہی ہوا تھا کیونکہ آپ کا ان سے نکاح اللہ کے حکم سے قرار پایا تھا پھر چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور جوئی ریا رضی اللہ عنہ ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا اور ریحانہ اور ماریا کپتیا یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں پھر اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی پھر یعنی آپ اپنے کو ہبا کرنے والی عورت اگر آپ اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں یعنی اپنے آپ کو ہبا کرنے والی عورت اگر آپ اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے پھر یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں پھر یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلا چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا نکاح کے لیے ولی گواہ اور حق مہر ضروری ہے البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے رکھ سکتا ہے لیکن آج کل لونڈیوں کا سلسلہ تو ختم ہے تاہم جب بھی ایسے حالات پیدا ہوئے یہ احکام ان پر لاگو ہوں گے اس سے بھی معلوم ہوا کہ تمام امتیوں کے لیے ولی کی اجازت حق مہر اور گواہ بھی ضروری ہیں ان کے بغیر نکاح صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت تھی اسی طرح امتی بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے پھر اس کا تعلق ان نہ سے ہے یعنی مذکورہ تمام عورتوں کی آپ کے لیے حلت اس لیے ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں هنا الله تعالى فرماته ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويضين بما آتيتهن كلهن آپ <حَلِيمًا> اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کریں مطلب چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہایت برد بار ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا آپ جس کی باری چاہے موقوف کر دیں یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس میں چاہیں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں پھر یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھی اگر آپ چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے تو یہ اجازت بھی آپ کو حاصل ہے یعنی باری باریکوقوف ہونے اور ایک ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی غمگین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ کی طرف سے انہیں مل جائے گا اس پر مطمئن رہیں گی کیوں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں اور یہ زواج متحرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہے بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے, ملنے کے باوجود آپ نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبا کر دی تھی آپ نے تمام ازواج متحرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں اس لیے آپ نے مرض الموت میں ازواج متحرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے تقرا کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا اس لیے تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے کیونکہ دل پر انسان کے اختیار ہی نہیں ہے اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں نان و نفقہ اور دیگر ضروریات اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضروری ہے جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا بشرط یہ کہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے اس امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے تھے یا فرمایا کرتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے میں اس پر اختیار نہیں رکھتا اس میں مجھے ملامت نہ کرنا بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چونتیس وجام اکترمدی حدیث نمبر گیارہ سو چالیس وسولاً نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچانوے وسولاً حدیث نمبر انیس سو اکتر و مسند احمد چھٹی جیل صفحہ نمبر ایک سو چوالیس پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں اور عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے سوائے ان لوڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم لا يستحي من الحق وَإِذاَا سَألْلتمُهُ نَّمَتَعَ فَسألُهُ النَّمِور إِحِجَابٍ ذَِكُمْ أَطهَر نِقُلوا بِكمقُلوا بهِِ ذَكُمْ أَطَهَر لِقُلوا بِكُمقلوا بِهَِّ وَمَا كانََ لكُمْ آ تُؤْذُ رَسول اللهَِّ وَلَا أَن تَكِح أَزواجَه وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ان إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیمیوں سے نکاح کرو بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف آیت تحریر کے نزول کے بعد ازواج متحرات نے دنیا کے اسباب ایش و راحت کے مقابلے میں اسرت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا اس کا صلاح اللہ نے یہ دیا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت نو تھی دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا بھوالے تفسیر بن کثیر پھر یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ کو اجازت تھی اور بعض نے والا تم سی شامل کیا پھر سن آیت نمبر دس کافر عورتوں کی ناموس مطلب اسمت اپنے قبضے میں نہ رکھو کہ نظر کہ پیش نظر اسے آپ کے لیے حلال نہیں سمجھا بوالِ فتح القدیر پھر اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی تاہم حیا و اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا بہال صحیح ہل بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکیانوے چنانچہ اس آئم دعوت کے آداب بتلا دیئے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ دوسرا کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو پھر یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کاش آپ امہطر المؤمنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو جس پر اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4790 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2399 پھر یہ پردے کے حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرا اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے پھر چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنے گھر میں بیٹھا بیٹھے رہنا اور بغیر حجاب کے ازواج متحرات سے گفتگو کرنا یہ امور بھی ازا کا باعث ہیں ان سے بھی اجتناب کرو پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا اور بغیر حجاب کے ازواج متحرات سے گفتگو کرنا یہ امور بھی ایزا کا باعث ہے ان سے بھی اجتناب کرو پھر یہ حکم ان ازواج متحرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالۂ عقد میں تھی تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی میں طلاق دے دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا ہو وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں اس میں دو رائے ہیں بعض ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں لیکن آپ کی ایسی کوئی بیوی تھی ہی نہیں اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے علاوہ از این ایک تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا لیکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ نے طلاق دے دی ان سے ان سے دوسرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی نظام معلوم نہیں بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لا جناح فی ولا ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا امناء اخواتهم ولا نسائهم ولا مَا ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا اورتو پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور اے عورتو تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے <تصفيق> بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں اس کی تفصیل ولیوبین سورۂ نور آیت نمبر 31 میں بھی گزر چکی ہے اسے ملاحظہ فرما لیا جائے پھر اس مقام پر عورتوں کو تقوی یا تقوا کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دنوں میں تقوع ہوگا پردے کا جو اصل مقصد قلب و نظر کی طہارت اور اسمت کی حفاظت ہے وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں گی پھر اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو مل اعلا مطلب آسمانوں میں آپ کو حاصل ہے اور یہ اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں آپ کی صنع و تعریف کرتا اور آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ کی بلندی آپ کی بلندی دراجات کی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے عالم سفلی اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر سلاط و سلام بھیجیں تاکہ آپ کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں التحیات میں السلام علیہ کا ایہ النبی پڑھتے ہیں ہم درود کس طرح پڑھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر 4797 ہزار سات حدیث میں درود کے اور بھی سیغے آتے ہیں جو پڑے جا سکتے ہیں تاہم السلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ پڑھنا اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس کا پڑھنے والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ براہ راست سنتے ہیں یہ عقیدہ فاصدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے اسی طرح آزان سے قبل اسی طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدت ہے جو ثواب نہیں گناہ ہے احادیث میں درود کی بڑی فضیلت وارد ہے نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے یا سنت جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب ان کے نزدیک پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے جو آخری تشہد میں پڑھنے کی ہے تاہم اس سے یہ واضح ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا یقیناً مستحب عمل ہے اس کے لیے دلائل مختصراً حسب ذیل ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم تشہد میں السلام علیہ کا پڑھتے ہیں لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی بہوالے الفتح الربانی چوتھی جلد سفر نمبر 20 اور اکیس موصنت احمد کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان سنن قبرا بحقی مستدر کے حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے اس میں صراحت ہے کہ جس طرح اسلام میں جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی تشہد میں اسی طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود پڑھنے سے متعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود بھی پڑھنا پڑھنا چاہیے اور اس کے مقام تشہد ہے اور اس کا مقام تشہد ہے اور حدیث میں یہ عام ہے اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے کہ پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھنا یا پڑھا جائے اور جن روایات میں تشہد اول کا بغیر درود کے ذکر ہیں انہیں سورہ اہزاب کی آیت صلی اللہ وسلم کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا لیکن اس آیت کے نزول یعنی پانچ ہجری کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرما دیے تو نماز میں سلام کے ساتھ سلاد مطلب درود شریف کا پڑھنا بھی مشروع ہو گیا چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو نو رکعت ادا فرماتے آٹھویں رکت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رقط پوری کر کے تشہد میں بیٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے پھر سلام پھیر دیتے وہ حوالے اسونقبرالبحقی چوتھی جلد صفحہ نمبر ایک سو پچیس اسونقبرالبحقی چوتھی جلد صفحہ نمبر ایک سو پچیس و سنن النسائی متعلقات السلفیہ دوسری جلد صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے مزید ملاحظہ ہو صفت و صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم للالبانی صفحہ نمبر 145 اس میں بالکل صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی نماز میں پہلے اور آخری دونوں تشہد میں درود پڑا ہے یہ اگرچہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دلائل کے عمومی دلائل کی آپ کے اس عمل سے تائید ہو جاتی ہے اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دینا صحیح نہیں ہوگا